اورزمے کے مختلف قتی ہیں اور ہینڈ پاس پاس اور باغ ہیں ان گوروں کے اور کھیتی اور کھجور کے پیڑ ایک تھالے تھال سے الفاگی اور الگ الگ سب کو ایک ہی پان دیا جاتا ہے اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر کرتے ہیں بے شک اس میں نشانیاں ہیں اقل مندوہے کے لیے